اگر مقتدی نے امام کی تکبیر تحریمہ سے پہلے ہی اپنی تکبیر تحریمہ مکمل کر لی تو اس کی نماز پر کیا اثر پڑے گا اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلو علی الحبیب